جب سورج لپیٹ دیا جائے گا وہ ادنت اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے وہ اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا وہ عیدل اشیروں اور جب دس مہینے کی گا بھن کو بھی بیکار چھوڑ دیا جائے گا عید اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے الْبِحَارُ عید اور جب سمندروں کو بھڑکایا جائے گا وہ عیدلزوجت اور جب لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے وہ عیدل اور جس بچی کو زندہ قبر میں گار دیا گیا تھا جب اس سے پوچھا جائے گا بی بن قتلت کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا وَإذا الصحف نشرت اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے وَإذا السماء كشطت اور جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا عید اور جب دوزق زخ بھڑکائی جائے گی وہ عید الجلیفت اور جب جنت قریب کر دی جائے گی عالی مت تو اس وقت ہر شخص کو اپنا سارا کیا دھرا معلوم ہو جائے گا فلا بل میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے کی طرف چلنے لگتے ہیں الجو جو چلتے چلتے دبک جاتے ہیں اذا عس عس اور قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ رخصت ہو اور صبح کی جب وہ سانس لے ان کو سول کری کہ یہ قرآن یقینی طور پر ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے قوت نیا دلشین کی جو قوت والا ہے جس کا عرش والے کے پاس بڑا رتبہ ہے مطاعن امین وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے وہ امانت دار ہے سوی بک مجنو اور اے مکے والو تمہارے ساتھ رہنے والے یہ صاحب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیوانے نہیں ہیں وَلَقَدْ رَآاهُ بِالْأُفُقِ <الْمُبِين> اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو کھلے ہوئے افق پر دیکھا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ <بِضَنِين> اور وہ غیب کی باتوں کے بارے میں بخیل بھی نہیں ہیں وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شی کو اور نہ یہ قرآن کسی مردود شیطان کی بنائی ہوئی کوئی بات ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ؟ پھر بھی تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو ذِكْرٌ الکھال یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے لمن شاء منکم ان تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھا سیدھا رہنا چاہے امت شاش اور تم چاہو گے نہیں اللہ یہ کہ خود اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے